صحم الحمد السلام علیکم اللہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام ورثہ موجود خوان برادران سب کو ہمارے سلسلۂ دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر چھ سو اڑتالیس ابلک دو سو ہیں اور جو ہے یہ دراصل شہزاد تعلی صاحب کو بتائیں ہے شریف کے شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کی, کی تعداد ہیں دو سنا اور فتح کے دروس کی تعداد ہیں اس میں ہم اوراد فتح میں اسمال واشن میں اس مقدس نمبر سولہ یا غفاروں کی لغوی تشریح توظیم میں اس میں کے کتاب جو امام فخر الدین راضی فرماتے ہیں جو ہے آفرماتے ہیں اس سے لغت کے بعد علمان لغویر نے کہا اس کا معنیٰ مفرت کے معنی صطر ہیں چھپانا ہیں, ہیں اس کے معنی صطر چھپانا نہیں بلکہ غرت اللہ تعالیٰ مخصرۃ الب العف و صف البیل مجاز ان المستور والزائل ضاء اللہ یشترکان فی عدم ظہوری والمشار کا تحف الوصف و اسباب حسن تجاوت آپ فرماتے ہیں کہ وہاں فور الدین راز فرماتے ہیں کہ مغفرت کا معنی چھپانا نہیں بلکہ مغفرت اللہ سے مراد معاف کرنا اور چشم پوشی اور درگزر کرنا مراد ہے اللہ سبل المجاس بت المجاس اس کا یہ ہے یعنی اس لحاظ سے کہ مستور یعنی چھپا ہوا ہونا کسی چیز کا مستور ہونا چھپا ہوا ہونا ہاں جی اور اور ذائل کرنا دونوں عدم ظہور میں شریک ہیں یعنی گناہوں کو چھپانے اور زائل کرنے جو ہے دونوں صرطوں میں گناہ کا عدم ظہور ہے اور گناہ جو ہے ظاہر نہیں ہوتے نظر نہیں آتے اور یہ کہ گناہ کا چھپانا اور ظائل کرنا دونوں میں عدم ظہور ہے ہاں گناہ کا اور اس وہ سب یعنی عدم ظہور میں شراکت مجاز گوئی کے اسباب حسن و خوبی میں سے ہے فرماتے ہیں مجاروی زبان میں مجاز گوئی میں کسی نے ایک صفحت میں جو ہے مجاز اور حقیقت میں شریک ہونا یہ جو ہے فلغ سے احد و اسباب حسن تجاوز مجاز گوئی کے بہترین اسباب میں سے شراء فرماتے ہیں ہو اور افو کیا ہے عبارت ان اسقات و تر کیا فرماتے ہیں اف کا مانا یہ ہے کہ جو ہے کسی کو کسی سے کوئی خطا ہو گیا تو اس کو سزا جو ملنا تھا وہ سزا ثابت کرتے ہیں سزا نہیں دینا اور سزا کو ترک کرنا اللہف عبارتن اسقاط اس القوبت و تر کیا اف سے مراد سزا اور عقاب نہ دینا اور ترک کے سزا مراد ہے ہاں یہ اف کا معنی ہے ام الغفور جو کہ اس سے کے معنی میں شامل ہے ہاں غفار سے غفور ہے یہ ممالک کا سیاح ہیں المات یہ و الغافر کہتے ہیں یہ غفور کا لفظ غافر سے جو کہ سفال کے سوائے زیادہ بلعتر ہے گناہ کے بخشش میں ہاں کیونکہ لہٰ ناذ بنا یعنی یہ غفور فعول ان کا جو وزن ہے للمبالغ یہ مبالغے کے لیے میں کسی کے زیادتی کو سمجھاتے ہیں بڑھچڑ کے ہونا سمجھاتے کثرت کو سمجھاتے کش صفو ہی و ظہو کی والقطولی جیسے جو ہے انشاء اچھا صفو کا لحاظ سب سے مبالغ کا ہے بہت زیادہ چشم پوشی کرنے ظہو بہت زیادہ ہنسنے والا اور قتول بہت زیادہ قتل کرنے والے کے بارے میں تو اسی طرح ہے جی والغفار حرمات یہ اب لوگ من الغفور لیکن اور یہ غفار کا لفظ یہ تو غفور سے بھی زیادہ بلغ ہے زیادہ مبالک ہے اس مفہوم میں لیان نہ ہو تکسیری کیونکہ یہ مفہوم ہے فعال یہ لغات کا یہ جی وزن فعال غفار کا وزن کثرت پر دلالت کرنے کے لیے ہی وضع کیا ہے تو وہ معنی ہو اس کے معنی یہی یا فرض ضم باد ضم معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کی ہر گناہ کے بعد دوسرا گناہ بھائی یعنی بندہ جب بھی گناہ کرے اور توبہ کرے اللہ بس دیتا ہے ہاں جی جب بھی گناہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے وہ توبہ کرے اللہ اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے تو اس لحاظ سے جو ہے یہ زیادہ بلک ہے کیونکہ فرمائیش کے ماننا کہ تقسیر ہے کثرت ہے اور مانا ہوں یک فرضم بد ضم بہ ہاں جی ہمیشہ جو ہے ایک گناہ بندے کے گناہوں کو بخشتے ہی رہتے ہیں ہاں جی سرا نے بھی صوفی شاعرن بھی کہا دِن درگاہ ہے درگاہ نوم صد بار اگر تو بشکست بازا باز آ باز آ بازار باز بار اگر تو بشکستھی بازا اللہ رحم الرحمنِ غفار ہے اس کا دروازہ بندے کے لیے کبھی بھی بند نہیں ہوتی ہے ہاں جی اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے فطا کار جب بھی سچت ہوب کر کے سفلوش دل کے ساتھ عاجزی کے ساتھ چشم پُرنم ہو کر اپنی خطاؤں کا احساس کرتے ہیں اپنے گناہوں کا اس کا احساس ہوتے ہوئے اللہ سے بخش طلب کرنے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندے کو بخش دیتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے وہ الحرم عازمین ذات ہے تو یہ جو ہے لغت کی توضیح کتاب طبامی البینات کی صفحہ نمبر دو سو چھ چار ہے تومہ بھاور راضی نے یہ توجیات کیا ہے اور فرمائے و غفار غفور سے بھی بل اختر ہے کیونکہ یہ وزن تکثیر کے لوضا و کثرت کے معنی کو سمجھاتا ہے جس کا معنی گناہوں کا ہمیشہ یک بعد دیگری بخش دینے کے مفہوم دیتا ہے پھر آپ فرماتے ہیں والم جان لو کہ جن حضرات نے الغفار کو صدر کے معنی میں لیا ہے دوسرے نے اس کی وجہ اس دعا کو قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک جو ابام حسلم کی ایک دعا ہے اس کو قرار دیتے ہیں یا من دعا ہے یا من اظہر الجمیلا و شتر القوی اے وہ پاکزات جو بندوں کے گناہوں کو نیک اعمال کو ظاہر کرتے ہیں اور ستر القویح اور گناہوں کو چھپاتے ہیں یہ وضاح ہمارے عصر کے اوراد میں یہ حصہ ہے یہ ورض جو ہے تو جن حضرات نے جو ہے اللہ غرت کو سطر کے معنی لے انہوں نے اس دعا کو دلیل قرار دیا کہ یہاں فرمیا اے وہ ذات جو بندوں کے نیک اعمال چمیل اعمال کو ظاہر کرتے ہیں نیک اعمال کو اور کبھی اعمال کو گناہوں کو چھپاتے ہیں اے وہ ذات پاک جو اچھائیوں کو ظاہر کرتا ہے اور کبھی چیزوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور چھپا دیتا پھر یہ سطر فرماتے ہیں آپ یا تو دنیا میں ہیں یا آخرت میں اللہ جو بدنوں کے عمل کو شباتے ہیں یا دنیا میں شپاتے ہیں آخرت میں اماں دنیا میں انسان کے احوال احوال نفس اور بدن میں اللہ تعالیٰ جو انسان کے احوال نصف اور بدن میں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جی ادھر شباتے ہیں نفس انسان کے دنیا میں جو شپاتے ہیں اس کے احوالِ نفس اور بدن میں کچھ نہ کو چھپاتے ہم نف جیسے سطر نفس کے اندر سطل اس طرح ہے کہ اس ذات پاک نے انسان کے مضمون سوچوں ہاں جی سارے منفی حساب بکو اس کینا نفرت منقط ہاں جی خدمت حساد کی نیتیں مضمون سوچوں اور قوی ارادوں کو چھپانے کا جگہ اس کا دل قرار دے دل کے اندر چھپا کر چھپا ہمارے دلوں کے اندر موجود رازیں باہر آ جائیں تو ہمیں کہیں منہ چھپانے کا جگہ نہیں ملتا ہے ہاں یہاں تک کہ خود بندے کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں سوا اللہ تعالیٰ کے اللہ نے ایسا ایک نظام بنایا اللہ ستار ہیں نا تو آپ کی ساری جو منفی سوچیں ہیں گناہوں کا جو سوچ ہے قبی عمار کا جو سوچ ہے قبھی ارادوں کا جو سوچ اللہ نے آپ کے سینا دے دیا دی اس کے اندر چھپایا ہوا جب تک آپ خود ظاہر نہ کریں گے کسی بندے کو پتہ نہیں چلے گا اگر خدا نہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کے ان مضموم سوچوں اور کبھی ارادوں کو دل میں نہ چھپاتا اللہ تعالیٰ یہ نظام نہ رکھتا تو یا تو انسان ان سوچوں کو دل میں لاتے ہی لاتے ہی نہ یا تو دل میں لاتے ہی نہ ان سوچوں کو اور اگر لانے کے صورت میں اپنے آپ کو خود ہلاک کر دیتا کیونکہ اس منفی سوچ کو دل میں آنے کے بعد سب دیکھ رہے ہیں غلط چیزیں سوچ رہے ہیں اور سب کو نظر بھی آ رہا ہے تو پھر جو انسان اپنے آپ کو الاگ کر دیتا اس کو کس معاشرے میں رہنے کی گنجائش نہ ہو کیونکہ ان ان برے خیالات کے ساتھ انسان معاشرے میں کیسے رہ سکیں گے ان برے خیالات کے ساتھ جس برے حالات کو سب دیکھ رہا ہو ہم مثال پہ اپنے سینے پر یاد رکھیں کہ ہم لوگوں کے بارے میں ہاں کیا کیا سوچ رہے ہیں اپنی جگہ پر بہت انسان کیا کیا منفی سوچیں دلوں میں رکھتے ہیں لیکن وہ ظاہر نہیں جب تک ظاہر نہیں آلاتے سزا بھی نہیں دیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے ان برے خیالات کو چھپانے کے دل جیسے چھپانے کے لیے دل جیسے عظیم نعمت عطا کیا اسے داد پانگی جو کہ ستارہ لوگ اور وہ چھپا کے رکھتے ہیں اماں بدن میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قبیض چیزوں کو جسم کے اندر قرار دے دیا قبی چیزوں کو اللہ نے جسم کے اندر قرار دے دیا جیسے میدا انتڑیاں وغیرہ جن میں گندگیاں ہوتی ہیں وہ اللہ نے جسم کے اندر کرا دیا دباء نظر نہیں آتے اور خوبصورت اعضاء کو ظاہر کیا تھا کے چہرہ ہے آنکھیں ہیں ہاتھ پیر ہیں ان کو ظاہر کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ستاریت کی وفاریت کی ذریعہ اللہ چھپایا اس طرح چھپا اما آخرت میں اللہ چھپاتے ہیں جو لوگ جنہوں نے چھپانے کا معنیٰ کیا تو آخرت میں چھپانے کا معنیٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کی مفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بس دیتے یعنی چھپا دیتا ہے اور کسی کو بھی اس پر آگاہی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ بند گناہوں پر حتیٰ کبھی خود گناہ گار سے بھی چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے مہربان اللہ خود سے بھی چھپاتا ہے تاکہ اللہ کے یہ بندہ اللہ کے حضور شرمندہ نہ ہو جائے اس کا اپنا نگناہیات آ کے شرمندہ نہ ہو جائے یہ مطالب جو ہے میں نے نقل مفہوم کے الوام البینہ دو سو چار سے صفحہ میں میرے کیونکہ اصل عربی میں ہے تو اس سے میں نے اس کا ساتھ ترجمہ جو ہے کیا ہے لیکن لفظ و لفظ تجمہ نہیں کیا باماورہ ترجمہ مینہ لوگوں کا پہنچا ہے بس جو ہے آخر اس پوری بحث سے لغوی کا اس میں الغفار اللہ تعالیٰ کے عصمہ اوسلہ میں سے اس مقدس اسم کے لغوی بحث کا جو ہے لغویوں نے جو بحث کیا اور علمان لغت کے حوالے سے معنی معم سے باس کیا بحث کی اس کا خلاصہ یہ کہ اس لغوی بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ الغفار مبالغے کا سیغا ہے اور بہت زیادہ اور کثرت کے ساتھ بہت زیادہ اللہ کے کی مغفرت کے کوئی حد دد نہیں ہے وہ جو ہے غفار مطلق ہے اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور یاد جو ہے جو غفار کے معنی بہت زیادہ ہان اور کثرت کے ساتھ اور بار بار اور ہمیشہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا اور بخش دینے والا ہے حضان کے نمی جملے کو آپ تھوڑا سا چکھنے کی کوشش کریں اس پر غور کریں جو میں نے یہاں لکھا ہے الغفار مبالغ کا ہا ہے ہاں اس کے معنی کیا ہے یعنی اور بہت زیادہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ بار بار اور ہمیشہ ہاں جی بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا اور بخش دینے والا ہے اس کو بولتے ہیں غفار مطلق بلا قید و شرط بخشنے والا ہے اللہ تعالی بندوں کا اس کے لیے کوئی پابندی نہیں لگا سکتا بندہ کے گناہوں پر دنیا اور آغرت دونوں میں پردہ ڈالنے والا اور بندوں سے عذاب کو ہٹانے والا اور ترق کرنے والا پاک ذات کے معنی ہی اس کا فارک ہے جو ہے ویسے خسرت عظیم ذات ہے جو بندوں کے ساتھ اتنی شفقت رکھتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ بندے چیزوں کا احساس نہیں اور اللہ اس سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا وہ یہی مطلب گناہ کا خطا کار اور ہاں گناہوں میں غلط نفس مارا کا شکا شیطان کیا تو اشیر بندوں سے یہی ایک نفس کی درخواست ہے ہاں جی عنی ہوسلم اللہ یا میرے بندے میری طرف واپس آ جاؤ میری طرف لڈاؤ میرے حکم پہ لبے کو میں تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں گا ہاں آنے والی زندگی کو ٹھیک کرو سیدھے راستے میں رکھو اللہ کے تعاب میں رکھو میں تمہارے سابقہ سارے گناہوں کو بخش دوں گا اللہ ایسا مہربان ہے اللہ ذہن گرامین اس اللہ سے دوستی کرو اس اللہ سے اپنے دل دے دو اپنی سب کچھ دے دو تاکہ اللہ اپنی رحمتیں ہمارے شامل حل کرے ہمارے گناہوں کو باہ دے ہمیں دنیا میں بھی عزت کی زندگی ادا کرے ہمیں اور آخرت میں بھی ہمارے گناہوں کو بخشوا کر اللہ تعالیٰ جو ہمیں جنت کے عظیم نعمتوں کا مالک بنا دے آمین السلام